اس کو کہتے ہیں ان کہتے ہیں امال کیا کہتے ہیں عمل. یہ عمل ہے عمل کس کو کہتے ہیں جو آزاد کے ساتھ کیا جائے عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس جو دل میں مانا جائے جو باتیں مانی جاتی ہیں نا دل میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور جو آزاد بدن کے ساتھ کی جاتی ہیں ان کو امال کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا عقیدے کا ہے رفع یا وغیرہ یہ نماز کے جو مسئلے ہیں یہ عمل ہے عقیدے کا جھگڑا اصولی جھگڑا ہوتا ہے یہ فروئی جھگڑا عمل کا سمجھ آئی کہ نہیں اگر کسی آدمی کے ساتھ اصولی جھگڑا ہو تو پھر فروئی باتوں پر بحث نہیں کرتے مسئلہ نشیا شیعہ جس طرح مرضی نماز پڑھتا رہا ہم یہ تھوڑی کہیں کہ نماز غلط پڑھتا ہے اس کا تو اصل ہمیں ایمان ہی ہم نہیں وہی بات ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے یہ بتاؤ کہ اب تم جب اس کو کہہ رہے ہو کہ یار یہ ایمان سے ہی خارج ہے تو اس کی نماز پر کیا تنقید کرو گے اب راوڈ والے اور دیوبندی لوگ ہیں دیوبندی جو ہیں وہ عقیدے میں وابیوں جیسے ہیں عقیدہ وابیوں کا اور دیوبندیوں کا ایک ہے لیکن عمل کے اندر مختلف ہیں کہ وہ رفائدہ نہیں کرتے جو کرتے ہیں تو جھگڑا ہمارا ان کے ساتھ کیوں ہے پھر دیوبندیوں کے ساتھ کیوں ہے وہ تو رفائدہ نہیں کرتے جیسے ہم نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ جھگڑا کس لیے بتائیں وہابی لوگ جو ہیں نا اگر یہ ہاتھ ایسے باندھ کر نماز پڑھیں تو ہم ان سے نہیں جھگڑیں گے नहीं? یہ پیچھے ڈوئی کے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں پھر بھی ہم ان سے نہیں جھگڑیں گے یہ ہاتھ بالکل ہی نہ باندھیں یہ نماز بالکل ہی چھوڑ دیں ہم نہیں کہیں گے کہ نماز کیوں چھوڑ دی اب اب تو آخری بات کر دی میں نے नहीं? नहीं? नहीं? ہمارا ان کے ساتھ توحید اور شرک کا جھگڑا ہے <otras> وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں ہم ان کو گستاخ کہتے ہیں اور شرک ان کی طرف لوٹاتے ہم کہتے ہیں تم شرک میں مبتلا ہو اب جب اتنا اصولی جھگڑا ہے تو یہ نماز وغیرہ کا چکر وہ تمہیں دیتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق بخاری امام مشرک ہے تمام محدسین مشرک ہیں تمام صحابہ مشرق ہیں تمام انبیاء مشرق ہیں کیونکہ وہ لانتی کہتے ہیں جو مدد مانگے کسی سے دور سے پکار لے مشرق ہو گیا مدد مانگ لے مشرق ہو گیا کسی کو حاکم دے مشرق ہو گیا مالک کہہ دے مشرق ہو گیا داتا کہہ دے مشرق ہو گیا وہ خارجی لوگ ہیں اسی بخاری کے اندر ان کی اصلیت بیان ہو ہے سبحان اللہ اب خارجی نماز پڑھتے تھے چاہے وہ بھاپیوں کی طرح پڑھتے تھے یا جس طرح بھی نماز وہ پڑھتے تھے بخاری شریف میں بھاپیوں کے خلاف آیا کیوں آیا بھابھیوں کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان کی نشانی ٹینڈ ہوگی اور دیکھ لو ان کا ابن عبد الوہب نکلا تھا اس کو اتنا جنون تھا ٹینڈ کروانے کا کہ ایک عورت کو اس نے کہہ دیا ٹینڈ کروا اس <��ranchiser> نے <tacos> کہا پھر تم داڑھی موڈاؤ میں چمک رہتی جس کنریر نے اب بتاؤ اس کنریر نے وہ آبیوں کا باپ تھا اس کنریر نے لاکھوں مسلمان اعلی سنت قتل کر دی ہے جو کابے کے خلاف کو پکڑ کھڑا ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا ان کے عقیدے میں ہے کہ جو رسول اللہ کہے جو کسی دربار پر جائے چاہے ان کو جو بھی سمجھتا ہے وہ ابو جہل سے بڑا مشرق ہے واجب القتل ہے اس کی عورتیں ہم پر ہمارے حلال ہیں بغیر نکاح کے وہ لونڈیاں ہیں ان کا مال ہمارے لیے جائز ہے مال غنیمت ہے اور انہوں نے یہ عمل کیا پھر وہاں پر لاکھوں مسلمان مارے جو کعبے کا خلاف پکڑ کر کھڑا ہوا تھا اس کو بھی قتل کر دیا یہ بھی مشرق ہے جو صحابہ کی مساجد ان کے سامنے آئیں تو کتوں نے گرا دی صاحبا نے بنائے جو مساکیوں کہتے تھے اس میں بھی شرک ہو رہا ہے آخری گرانے کے لیے کتے گئے حضور کے روزہ پاک کو اور وہاں سے اجدہا نکلا اس اجدہہ نے پھونکا اور پچاس ساٹھ ان کے راکھ ہو گئے جل کر باقی کتے بھاگ گئے اس طرح اللہ نے اس کو روزہ پاک کو راک ہو گیا جی جی پھر ان لانتوں کا یہ کام دیکھو ان سے پوچھو ذرا یہ توحید ہے کہ تم برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر کے تم نے مسلمان مروائے برطانیہ کے یہود نشارہ ہے نا تو یہود نشارہ کے ساتھ اتحاد ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکا یہ کیا چکر ہے بس مجھے اتنا توحید بتا دو یہ لانتی کی کیسی توحید ہے کہ جو کافر مشرق ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے حکومت ان کو لکھ کر دی سات شرائط کے ساتھ انیس سو پندرہ میں کتنے میں یہ اڈے کا بھی جانتے ہو مسجد وہ تھانے کے ساتھ جو آئے آگے بڑی مسجد آئے کوئی در میرے پاس آیا تھا میں نے اس پر ایک سوال کیا میں نے کہا یار واپیوں کی تاریخ میں یہود نے کے ساتھ جنگ ثابت کر دو میں واپی بننے کے لیے تیار میں ثابت کروں گا کہ تم کہتے ہو جہود نسارا کے ساتھ لڑنا حرام ہے برتا فرنگیوں کی حکومت کو بچانا فرض ہے ان وہابی کتوں نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں کہ ہم مذہبی امور میں حکومت انگریز کے تابع رہتے ہیں میں ابھی کتابیں اٹھاتا ہوں بجاؤ بچے ترجمان کہاں ہیں کمل ترجمان ہے وہ آبھی ابھی لے آؤ سیرت طیبہ بھی لے آؤ حیات طیبہ بھی لے آؤ وہ سب کتے کے بچے تمہیں ویسے چکر دیتے ہیں تم بےچارے سیدھے سادھے لوگ ہو یعنی سیدھے سادھے اس طرح تو نہیں ہو سیدھے سادھے جس طرح ہوتے ہیں بہت چکر باز لیکن یہ سکولی کا جو ہے وہ دین مذہب میں سیدھا سادہ ہو گیا دین میں نہیں لیتے کیونکہ دین کی قدر یہ اس کو نہیں ہے یہ دین مانتا ہی نہیں ہے اگر مان لیتا ہے تو پینتہ یار مرضی کرا کھڑو چکے یہ اور بھی مسئلہ بنا رکھے ہیں اس کا بیڑا خرچ ہو جائے گا جا. بالکل ہم لوگوں کو تو وہی پتہ ہے نا جو مول صاحب نے بتا رہے ہیں مولدی. مولدی. لیکن مولدی. آپ نے سمجھایا بڑے اچھی طریقے سے سمجھایا لیکن بابا جی نے بڑے غلط طریقے سے سمجھایا مولدی. سمجھ نہیں آئی بابا جی ہے نہیں وہ بات کچھ ہم لوگ آپس میں کرے وہ صرف اپنی گالی گلوچ میں میں نے کہا اتنا سمجھانے وہ بابا جی ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے جیسے اوپر ہے وہ غیرت وہ غیرت میں رکھے میں حکمت میں ہوں غیرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے حکمت بابا جی جی مہربانی چلایا گیا میرے یہ میری تو نکلا ہو یہ کتاب جی صدیق حسن خان بھوپالی نواب ان کا ہوا ہے انڈیا کا ریاست بھوپال کا نواب تھا مولوی تھا اصل نوابڑ کا نواب فوت ہو گیا نوابن کا نواب فوت ہو گیا, <laughs> <نوابن کا laughs> نواب فوت ہو گیا. یہ جو نوابڑ تھی نا اس کی گھر والی بنی بعد میں وہ انگریز اس کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار اس کو کسی ایسے مولوی کے گاٹے میں ڈالو جو مولوی اس کی نوابی کے بل پر ہے باطل مذہبی مسلمانوں میں پھیلائے پیسہ ادھر ہے یہ نوابن گشتی ہماری یہ کام دے گی اس کو نچائے گی تو انہوں نے مولوی وہابی پکڑا اس کی شادی کروا دی اس کی شادی وہابیوں کا مستحد ہے ہندوستان میں وہابیت پیسے کے زور پر اس نے پھیلائی ہے اس کا عرب بجم میں نام ہے خالی ادھر بھی نہیں ہے تو اس کی جو نوابن گھر والی بنی ہے نا یہ انگریزوں کی مشہوریں اور انگریزوں کی تابش محنت سے بنی ہے یہ لکھنا لکھنے والا کون ہے اس کا اپنا بیٹا سمجھ نہیں آ رہی ہاں بالکل لکھے بچے ماں رے صدیقی ادھر پڑی ہوئے اکمل پٹیاں میں پہ بالکل دروازے کھبے آج تھی دو تھی ان کو محمد صدیق قسم خان بھوپالی الحدیث لکھا ہوا نا معاہدہ الحدیث وانفیہ بعد اتفاقی یہ دیکھو یہ ساری یہاں پر ایک عبارت آپ کو پڑھاتا ہوں اب یہ ملک تمام کمال تمام و کمال زیر حکومت برطانیہ ہے سب کام موافق مرضی حکام ہوتے ہیں ہر مذہب کی سلطنت میں یہی طریق چلایا ہے کچھ نئی بات نہیں کتب تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امن و آشائش و آزادگی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی ہے کسی حکومت میں نہ تھی کسی حکومت میں نہ تھی اب فاروق اعظم کی حکومت مسلمانوں میں گزری ہے رسول اللہ کی حکومت گزری ہے صدیق اکبر کی حکومت گزری ہے یہ کتا کس کو کہتا ہے امن آسائش آزادگی یعنی ان کے دور میں فساد تھا امنفی کے دور میں آیا اچھا مطلع اگلی مطلع بات آپ کو اصل جو دکھانا چاہتا ہوں مطلع مطلع مطلع یہ دیکھیں اپنے م... امور مذہبی میں موافق رائے گورنمنٹ ہیں لکھا ہوا مذہبی امور میں انگریز کے یہ موافق ہیں انگریزی گورنمنٹ کے بتاؤ یہ مسلمان کیسے ہیں ابو حنیفہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے موافق ہو جائے مذہبی امور میں تو شرک ہو جاتا ہے اور انگریز کے موافق ہو جائے تو مذہب توحید ہے مذہب ہے لاکلانہ تو ایسے مذہب پر جو میں نے شادی کی کہانی بتائی محافر صدیقی اسی جناب سید علی حسن خان فرزند صاحب سوانے یعنی نواب صدیق حسن مکھوالی کے بیٹے کی یہ کتاب ہے نول کشور لکھنؤ میں چھپی تھی کبھی یہ ٹھیک ہے یہ شاہ جہان بیگم کا یہ کون تھا یہ شاہ شوہر تھا اسی کی اسی شاہ جہان بیگم جو تھی نا اس کے عہدے لکھے ہوئے ہیں جی سی ایس آئی جی سی آئی ای فرمانا یہ انگریزوں کے عہدے اس وقت اس کشتی کے عہدے تھے یہ بات کو سمجھنا اب اسی گشتی کے نام کی ایک مسجد ہے شاہ جہان مسجد برطانیہ میں اس وقت انگریزوں نے بنوائی تھی ایسا اس نے دیا تھا اور انہوں نے بنوائی تھی وہاں پر یادگار ہے دکانتا. یہ دیکھو شاہ اسماعیل شہید کا نام انہوں نے نام آپ کے سامنے بولا تھا اسماعیل شہید اسماعیل دل بھی یا. تقویت المان کتاب دکھائی دی یہ شا... اس میں نہیں انہوں نے کچھ اور کا نام بتاتے ہیں پتا نہیں کیا نام ہے اس کا ابو نام کے وہ جو ان کی شہادت بڑی وہ یہی شہادت سید احمد سعید احمد سید احمد سید احمد شہید وہ اس کا پیر ہے یہ مرید ہے دونوں مل کر انہوں نے انگریزوں کے اشارے پر کہنے پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں کی اور یہ جی لانتی کہتے یہ ہی ہیں جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ سکھوں کے ساتھ جہاد کیا <تصفيق> اچھا اس پر جھوٹ اس جھوٹ پر کیا ہمارے پاس عادت ہے ہمیشہ <تصفيق> ایسی موٹی ہے کہ ہر بندہ مانے یا تاریخ پڑھنے والے لڑکے یہ جانتے ہیں کہ سکھوں کی حکومت پنجاب پر تھی صرف <تصفيق> اس پر ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جو سرحدی علاقہ جات تھے ان پر سرحدی لوگوں کی حکومت تھی سکھوں کے نہیں تاریخ گواہ ہے کہ سرحدی لوگوں پر سکھ اور کافر ہندو کسی کافر کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہوگا <laughs> ان سے پوچھو کہ اسماعیل دہلوی کی قبر کہاں ہے صرف اتنا پوچھو اسماعیل دہلوی وہی ہے نا اسماعیل دہلوی یہی ہے ان کا شاہ اسماعیل شہید ان سے پوچھو اس کی قبر کہاں ہے قبر ہے اس کی بالا کوٹ میں ادھر بابا جی جیسے بالا کوٹ پنجاب میں ہے نہیں کشمیر میں جمیر نہیں ہے سرحد میں سمجھ نہیں آ رہی اچھا حضرت ادھر شہید اگر سکھوں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی تو پنجاب میں حضرت مرتے اور ادھر ہی دبتے دبے ہوئے کدھر ہیں سرحد میں فرشتے کب اٹھا کر چلے گئے تھے کہ آپ لاش شریف نے خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے پہلے جہاد سب سے تھی. والی یاغستان وہ یاغستان ایک ریاست تھی یاغستان سرحد کی سرحدی علاقے کی ریاست تھی بالا کوٹ اس کا شہر تھا یاغستان اس کو کہتے تھے وہ سارا علاقہ یاغستان لگتا تھا سمجھ نہیں آ رہی تو یاغستان میں بالا کوٹ ہے والی یاغستان کا نام تھا یار محمد خان یہ سکھ کا نام ہے یا مسلمان کا ہے مسلمان کا, مسلمان کا, مسلمان مسلمان ہے. مسلمان کا <وش> ہے تو یار محمد خان کے ساتھ پہلی انہوں نے جنگ کی حضرت نے اور انہوں نے جب پٹھانوں کی عزتوں کو چھیڑا اور مالے غنیمت سمجھا وہ غیرت والے تھے ان کا رش ہوا اور مارو اس کنزیب انہوں نے مار <quick> دیا پٹھانوں کے ہاتھوں مرا ہے مسلمانوں غیرت مندوں کے ہاتھوں مرا ہے ہرام موت کتا مرا ہے کہتے شہیدا سندو حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے یہ کاغذی پھول کب تک چلیں گے جن کے ناک نہ ہوں یا یہ زکام ہو اور بند ہو اس کو تو یہ دکھا کر بہلا لیں گے کہ حضرت دے کے پھول کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ابھی باغ سے توڑ لائے ہیں اس میں اس کی تفصیل لکھی ساری اب اب, اب یہ حیات طیبہ اسماعیل دیلوی کی زندگی پر کتاب ہے حیرت مرزا حیرت کی وہابی بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھا مرزا حیرت دہلوی ٹھیک ہے جی اب ایک ہی حوالہ اس سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تین سو دس ادھر گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ اہل حدیث نے کس قدر تسلیم کر لیا ہے है, है, है, है है. اور हुँ. اس کے کیسے فرما بردار متیڑ اس گروہ کے لوگ ہیں انگریزوں <تصفح> <تصفح> کی حکومتوں میں برکتیں ہیں اور ولیوں کی دربار پر یہ وہی بات ہے فون میں بھرا ہوا ہے نیٹ پہ بھی آیا ہوا ہے شیخ عبداللہ ہے نا سعودیہ کا کہ جانتے ہیں کیا نام ہے اس کا شیخ عبد اللہ آپ کا جو ہے عبداللہ, عبداللہ عزیز تو ان کا باپ تھا نا, عنا عنا باپ تھا نا بیٹے, بیٹے دو تھے ایک فاد تھا فہد خانگر ہر مر گیا اب یہ زانی آ یہ زانی ہر امزادہ جو ہے یہ عبداللہ جو ہے اس عبداللہ کی فوٹو بش کا منہ چومتے ہوئے اتاری گئی اور وہ نیٹ پر بھی موجود اور موبائلوں میں بھی موجود ہے کس کا منہ چوم رہا ہے بش کا اور دربار کا چوم لیا میں کافی نالج ملا ماشاء اللہ بالکل ابھی کچھ نہیں ہے ابھی تو بابا کچھ نہیں ہے میری آپ کیسٹیں لے جائیں میں پورے چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں میرا ایک سوال, تبقی تبقی ایک سوال جو ہے نا میرا ایک سوال وہ پوری پاکستان کے بھاپیوں کو سمجھ نہیں آتا جواب کیا دیں گے <تصفيق> آئی... میں صرف آن ابھیوں انا... کے کھڑ پینچ ان کا عمر صدیقی کا گجرم والے کا اور کالب الرحمان پنڈی والا اور ادھر کادسیہ والے کادسیہ کے مفتی اس کے بعد بیٹھے ہیں نا میں <تصفيق> آپ کو اس, کے، اس, کے، اس پر میں نے سوال ڈالا اس کی ریکارڈنگ آپ کو دیتا ہوں سن لے ہے نا سنا دراج وہ یہ تو لانتی ان کو تو فدو میرے نبی پاک نے فرمایا بخاری شریف میں سفہا اللہ میں فرمایا عقل سے پیدل ہوں گے ان کو تو بڑے عقل سے پیدل اچھے جن کو ہمارے نبی پاک سے یہ تو دے بندی ہوتی ہے یہ دوسرے ٹولر میں سمجھا کرو گال میں کاٹ کے دے یار برہ خان ہے تو دوسرے تیسرے طرح بھابیاں تو دہ سہی ہاں عبد الماندا دہنیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہے وہ اس میں شوکت مناظر کو پتا نہیں کیا کیا انٹرنیٹ سے سرچ کر دیے چلی جا سکتے پانچ سات سو ہزار موضوع ملا انٹرنیٹ لکھو کام السلام لکھو سب کچھ بڑا اچھا ہے حقائق ملیں گے حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ حقائق کیسے ملیں گے روح زمین کو چیلنج ہوگا روح زمین کو ارابا جب ہماری بات نہیں توڑ سکے گا ہاں نہیں صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ ڈرامے کرنے نہیں آتے ہاں جماعت دا ہوا ہے اور ادھر بورڈ لگا دو ادھر کشمیری بھائیوں کی امداد کے لیے چندہ ڈالیں چندہ ڈالیں امداد کے لیے چندہ ڈالیں خیر ہے مدد تو غیر سے مانگنا شرک ہے تو کشمیری بھائی خدا سے مانگیں تم بھی خدا سے یہ بندوں سے مانگنا رہا لگتا ہے یہ کیسا جی بیمانا کی ہے ایک وہ ابھی نے کہا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے یہ ان کے پاؤ بھی چھپے چھپے آ تو ایک سنی نے اس کو جواب دیا ایک چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے کیا ایک چند ایک چندہ ہے جو نہیں ملتا جسے تم ڈھونڈتے ہو اگنیاح سے اگنیا کہتے ہیں مالداروں کو تو اس نے تنزن کہا کہ خدا سے سب کچھ ملتا ہے اور چندہ نہیں ملتا جو مالداروں کے دروازے سے مانگ رہے ہوتے ہو لاک لانات اگر اے سب کچھ خدا سے مانگنا ہے تو چندہ بھی اسی سے مانگے جگہ جگہ کشمیری بھائیوں کی امداد کے لیے یہی تو شرک کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ ماد مانگنا شرک ہے مر تیرے کو نکل کھوٹ بیٹھا کوئی یار کٹ گا بابیاں والی کڈو آگا من سارے گے کے بیٹھو تھے کول کون مارو تو ایک اس بولے اپنے وقت مت لگ گیا لینی ہوگی ابھی السلام علیکم آپ کی کون سے بات ہو رہی تھی مسجد میں اچھا گزارش حجراب مسئلہ پوچھنا تھا کہ حادث اور مخلوق میں کوئی فرق ہے حضرت مطلب تو اور مخلوق میں کوئی فرق ہے بس کوئی فرق نہیں اور حضرت ابن تہمیہ صاحب جو فرماتے ہیں اور عرب والے حضرات بھی بہت سے فری یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے اور محل حوادث بھی ہے اور کلام اس کی جو ہے وہ حرف و سعود کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا حرف جو حادث ہیں تو حوادث کا محل و اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ کلام الہی ہی قدیم نو ہے اور سری لازم نہیں آ رہا کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت جو موجود ہے ظاہر ہے یہ تو جلدی ہے یہ انلی یا نو افراد اس کا کہہ سکتے ہیں کلام کے کلام کا نو تو نہیں ہے تو یہ مخلوق ہوا قرآن حادث ہوا مخلوق ہوا تو اس, سے اس کے مطابق بڑے آپ کرنا تھا کہ آپ فرمائیں ایک ایک اے اے کلام اللہ جی. تو کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سفت ہے اور غیر مخلوق ہے یا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق نہیں مخلوق نہیں حادث بھی نہیں ہے یہ حادث